الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا, واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقوه قولي رب سيدني علما اللهم أحب بلينا الإيمان وزينه في قلوبنا کرفر الفسوق ابلسان وجالنا زین نابزینتمان وجالنا خدا تو مختری اللہ منفین اللہ تنا اللہ فینا سور بقرا کی آخری دعایات سے متعلق پچھلے درس میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشہری پیش کی گئی تھی اور جس سلسلے کی کڑی ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمانیات کا اجمالی تذکرہ کیا ہے اور اس سورہ کے آخری میں تفصیلی تذکرہ ہے یعنی عامن رسول اماؤن ضلع مربی والمؤمنون جو ہے مینون عبل غیب کی تفسیر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے متقی کی صفت بیان فرمائی وہ دلیل متفقین متفیوں کے لیے ہدایت ہے متقی کون ہے اللہ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے غیب وہ جی انسان کی نگاہوں سے مخفی ہے جو انسان ناکوں سے دیکھ سکتا ہو اور نہاں نہ سے چھو سکتا ہو نہ ڈائریکٹ سن سکتا بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر کے وہ یقین کرے یومن الغیب تو اسی کی تفسیر ہے یہ آمن ال رسول رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور ایمان والے بھی اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایمان والے مکلف ہے حکام شریعہ کے اسے رسول بھی حکام شریعہ کے مقلف فامن بلّہ باللہ یو امن نبی کیا ہے واحد اور رسولی نبی امین بلّہ کلیماتھی ایمان اللہ اللہ پر اس کے رسول نبی اس کے رسول پر جو نبی امی باللہ و جو اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان انبیاء کا ایمان جو ہے اول ہے اور مختری اور اس کے بعد امتیوں کا ایمان اس کے بعد ہے انبیاء بھی ایمان لاتے ہیں اور اس میں اشارہ یہی ہے کہ انبیاء علب الغیب نہیں ہے کیونکہ یومنون عبل غیب کے اندر انبیاء داخل ہیں اس سے یہ واضح ہوا امن رسول و بیمان سے لینے ہی مرب ہی کا مطلب یہ ہوا جس طرح ایمان والے غیب نہیں جانتے اسی طرح انبیاء بھی غیب نہیں جانتے کیونکہ یومین ابلغیب کی یہ تفسیر ہے نمبر ایک نمبر دو رسول کا لفظ استعمال پرمائے رسول سے کیا مراد جواب یہ کہ رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے لیکن تمام انبیاء اور رسول کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے تمام کتابوں پر ایمان لاتے نمبر ایک نمبر دو اگر اس رسول سے برنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بدر جاولہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکام شریعہ کا مکلف ہیں تو تمام امبیا بھی حکام شریعہ کا مکلف ہیں کیونکہ آپ نے پورا انمعشر المبیا نہ اقوت اللہ محاط مشتا و دین ہو واحد جتنے انبیاء کے ہیں ہم لوگ وہ سب اللہ بھائی ہیں اللہ بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ اخیافی ایک اللہ ایک شقیق شقیقی جس کے ماں باپ ایک ہو اور اخیافی جس کی ماں ایک ہو باپ الگ ہو اور اللہ بھائی ایک ماں مائیں تو الگ الگ ہیں لیکن باپ کیا ہے ایک ہے یعنی ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے یعنی مصدر ایک ہے دین ایک ہے تمام انبیاء کا دین تمام انبیاء کا دین ایک ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے اور تمام انبیاء کے دین ایک نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالی نے کیوں فرمایا شرع شرح علقمین الدین عماب حینہ علیک اما وسینہ براہی عموصہ عیسہ نقیم الدین ولا دفر رخوفی تم لوگوں کے لیے اسی دین کو جاری کیا ہے کیا ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی ابراہیم کو کی مسا علیہ السلام کو کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تو تمام بھیا کا دین ہے سب تو کہا عقیم الدین قائم کرو دین قائم کرنے کا معنی اللہ کی عبادت کو قائم کرو اللہ کی تحید کو قائم کرو اللہ کے حکام کو قائم کرو یہاں شریعت ہے نہ کہ دولا ہے حکومت قائم کرو یہ نہیں کہا اللہ نے دین قائم کرنا ہے دین میں اور دولا میں فرق ہے تو یہ معلوم یہ ہوا کہ دین قائم کرنا ہے اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں دین کا استعمال کیا یا تو عبادت کے معنی میں ہے تعات کے معنی میں ہے مندگی کے معنی میں یا قیامت کے معنی میں ہے جسم کے مدین یا قانون کے معنی میں ہے نظام کے معنی میں ہے کہیں بھی حکومت کے معنی میں نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا امن رسول بما انزل سے من نہیں مربع رسول ایمان لائے جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف اتارا گیا انہیں ایمان لائے. اور اللہ تعالی نے وحی اتاری ہے اور وہی کے دو قسم وحی متلو اور وہی غیر مطلوب وحی مطلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن اور وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جسے حدیث الرسول تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ون صلی اللہ علیہ اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی امام شافی کہتے ہیں مدامین علما ان جتنے بڑے بڑے علماء جن کے علم اور فضل سے دنیا راضی ہے ان تمام کو پایا کہ کتاب سے قرآن اور حکمت سے سنت مراد لیتے تھے میونگ ضلع میرا بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پر دونوں چیزیں نازل کی کتاب بھی اور حکمت بھی بس حسان میں نتی کہتے ہیں کان الجبریل ينزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمتی کما بالقر یعنی جبریل علیہ السلام جس طرح قرآن کے ساتھ نازل ہوتے تھے اسی دو وحی کے ساتھ نازل ہوتے تھے اس کی ایک مثال ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل جگہ کون ہے سب سے بدترین جگہ کون ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کیا جبری لائے اور کہا انب ال بلادیل اللہ یہ مساجد ہوا وہ اب غدل بلادی سب سے محبوب ترین جگہ جو ہے مسجد ہے سب سے بدترین جگہ بازار ہے امن الرسول رسول امن یوں مینو ایمان ہے امن سے ہے اس کا مادہ امن ہے لیکن لغت میں ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے اقرار بعض لوگ کہتے ہیں تصدیق ہے یعنی اکثر علما فقہ کے نزدیک یہ کا بھی قول ہے یو مینون بلغیب کمانا یو سدو لیکن امام مین کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہے بہت ساری چیزیں انسان تصدیق کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان میں نہیں آتا کیونکہ فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ تصدیق کرتا تھا یقین تھا اس وجہدو وسطی خنت تھا و ظلم فرعون اور اس کے جتنے حاشیا بردار تھے انہوں نے مسا علیہ السلام کی نشانیوں کا انکار تو کیا ان کی دعوت کا انکار کیا لیکن ان کے دل میں گہرا اور مضبوط یقین تھا یقین کافی نہیں اللہ ددین آتی نب یارفون ہو کما یارفون اب جس اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے وہ کتاب کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس لیے ایمان کا معنی کہتے ہیں تصدیق مائل تصدیق مائل ار بھی کرنا لغت میں اور تصدیق بھی اور امام بن تیمیہ نے اس کی دلیل دی جب یوسف علیہ السلام تو ان کے بھائیوں نے کنہ میں ڈال دیا اور اپنے والد کے پاس آئے وجاؤ میں اللہ قمیض سے ہی بھی تمین کہہ دی قمیض کو لے کر کے آئے اس میں خون لگا کر آیا کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا خود کہا وما انت ابھی نل لینا نوخن آسان اور بیٹوں نے کہا آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے یقین بھی نہیں کریں گے اور اقرار بھی نہیں کریں گے اگر جب ہم سچ بولے تو یہاں پر نل لنا کو صرف تصدیق کے لیے نہیں آیا اقرار کے معنی میں بھی اقرار میں تصدیق لیکن شرع طور پر ایمان کی تعریف جو کی گئی آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ تصدیق بالجنان اقرار باللسان اور عمل بل جوارح یا عامل یزید بطاعت الرحمن و الرحمن عاطر رحمان وجن کیا مطلب ہوا دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا زبان سے اقرار بھی کرنا شد اللہ اللہ کا مانا کہ اقرار ہی کرتے ہیں بھائی میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو کوئی مابود برحق نہیں محمد صلی اللہ کے بندے اور عمل کرنا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے جیسے البیتہ ایما تریقیا تم من ایمان ایمان کی تینوں چیزیں یہاں جمع ہوگی فخر ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا خود لا الہ الا اللہ میں اقرار آ زبان سے اور ودنا ہے ایما تو آدانی طریق اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا جو ہے یہ عمل آ گیا. یہ ایمان کی شاخ ہے عمل آیا کہ نہیں آیا یہ فیل ہے فیل ہے اور وہ حیا و شواگتوں ایمان حیا ایمان کی شاخ حیا کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ حیا کا تعلق قلب سے تصدیق تصدیق بلجینان میں آ ہے حیا نہیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان من حیا جو ایمان سے الحیا الایا جاتی اللہ بخیر الحیا الایا اللہ بخیر حیا صرف خیر ہی لاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو انصار انصاری کو نصیحت کر رہا تھا آپ نے فرمادا حیا میںیا جو ہے ایمان سے یعنی تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان کی تینوں قسمیں جو ہے اس حدیث میں جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے سترہ مہینے تک جو مسلمانوں نے یا سولہ یا سترہ مہینے کو صحیح کہ سترہ مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد حکم نازل ہوا کہ اب بیت اللہ قبلہ ہے تو مثال کے طور پر ظہر کے وہ اندر جو ہے حکم نازل ہوا اور آپ نے اثر میں بیت المخد کی تو کر کے نماز پڑھی یا اسی طرح سے قبا کے اندر صبح کی نماز میں لوگوں کو اطلاع ملی تو وہ نماز کی حالت میں انہوں نے چہرہ پھیر لیا مسجد قبل لطین میں لوگوں نے نماز پڑھی نماز کی حالت میں حکم نازل ہوا انہوں نے قبلہ پھیر لیا بیت المخص سے خانے کا باقی تو جو صحابہ طبی قبلہ سے پہلے وفات پا گئے جنہوں نے تحویل قیبلہ سے پہلے جو نمازیں پڑھی اس بارے میں فکر ہوئی کہ ہماری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا جی تو اللہ نے فرمایا وہ ماکان اللہ علی ایمان اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا دلوقتي. یہاں نماز سے مراد ایمان لیا ایمان سے مراد نماز اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے ایمان میں داخل ہے اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے جس کے اندر نماز ہے اس میں ایمان ہے جس میں نماز نہیں اس میں خلاصہ یہ ہوا کہ تصدیق بل اقرار اور عمل بل رکان ہے رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے کیا لوگ رسول, رسول, رسول کے معنی پیغام لانے والا نبی کے معنی خبر دینے والا نفسی ان نبادی اور حلیم هو العذاب میرے بندو کو خبر دے دو کہ میں بہت غفور رحیم ہوں اور میرا عذاب سخت نبی کے معنی خبر دینا رسول مانا پیغام لانا نبی اور رسول میں فرق ہے کہ رسول جو صاحب شریعت ہوتے ہیں مستقل شریعت ہوتے ہیں بعض علماء نے یہ تعریف کی کہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتے ہیں اور نبی جو ہوتے ہیں پچھلے انبیاء کی شریعت پر عمل ہیں یہ جامع تعریف ہے ایسے یہ بھی کہا گیا منو ہے یہ رہی بشر عید علمی یہ تعریف ذرا کمزور ہے بعض نے کہا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی کی گئی ہو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا اور رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی بھی ہو تبلیغ کا حکم دیا جائے تو جب رسول تبلیغ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر نبی ہے کس لیے نبی بھیجے ہی جاتے ہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے انزلنا ایلیگل کتاب ان کیا ہے انزلنا علیگل کتاب فی الد و منور یہ حکم نبیون الدین اسلم ہم نے آپ کی طرف کیا بھیجا وہ سورہ نائیدہ کی مشہور آئے تھے ہدم ونور انزل نت تو یہ انزل نہ توڑا ہمیں توریت کو اتارا فی یا ہدوم انور جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے یہ حکم و بہن اس کی روشنی میں حکم دیتے تھے یعنی تبلیغ کرتے تھے وہ نبی الدین جو اسلام لائے جو اللہ کے حکام کے تابے ہو تو اس سے بحث نہیں اسلموں سے کیا مراد ہے یقوبی البی میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی بھی جو تھے وہ تبلیغ کرتے تھے لہذا مستقل شریعت جس کے اوپر نازل ہوئی وہ رسول ہے جو پچھلی شریعت پر عمل کرے وہ کیا ہے نبی جیسے علیہ اسلام نبی اور رسول دونوں تھے لیکن یوشا نون نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے کیونکہ یوشا بندون نے مسال اسلام کی شریعت پر عمل کیا اور بنی اسرائیل جو میدان تھی میں چالیس سال بھٹکتی رہی اس درمیان میں مسا علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا ان سے پہلے ہارون علیہ السلام انتقال ہوا اس کے بعد یوشا بندون نے بنی اسرائیل کو بڑھایا بیت المقدس کی طرف اور ان کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو اس لیے وشری شریعت پر عمل کیا رسولوں کی تعداد کتنی ہے بارے میں بہت سی حدیثیں علماء علما کہتے ہیں وہ ہیں لیکن علامہ البانی کی تحقیق میں اور بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں امام ابن کشیر کا بھی رجحان یہی کہ انبیاء کی جو تعداد ہے حضرت گزر نے پوچھا کم وفا الانبیاء یا کم عیدت الانبیاء انبیاء کی کتنی تعداد ہے تو آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ اور ہوں خم سدہ عشر رسول خم سدہ اتنا تھمیں خم سدہ عشر رسول جمن غفیر تین سو پندرہ رسول تھے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو پندرہ کو اللہ نے رسالے سے نوازا اور جو بھی رسول گزرے ہیں کسی نہ کسی قوم میں آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی یہ ہے کہ آپ پوری امت کے لیا پوری رسول اللہ علی کو اور آپ کو پچھلے انبیاء پر جو خصوصیت دی گئی چھ اس میں سے کیا ہے وہ رسول توقف رسل تو خلقی کافا تمام مخلوق کی طرح رسول بنا کے بجا ویسے کالے و گورے کی طرف تمام انسو جن کی طرف انسو الجن خیام والا فخر میں تمام جن ان کا سردار ہوں گا قیامت کے دن اس میں کوئی فخر نہیں ہے تو تین سو پندرہ میں سے اللہ نے پانچ رسولوں کوار دیا جیسا کہ اللہ نے کوید خدرہ میں نے نبیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ابراہیم علی السلام علیہ السلام اور اسلام یہ العظم رسول اللہ نے ان کو فضی لے تصور کبا صبر من رسول جس رب اللہ رسول نے صبر کی آپ صبر کی الزم سیمرات اللہ نے کہا کل امن نب اللہ اور المؤمنون جب کہیں گے تو قاعدہ عربی قاعدے کے مطابق علی فلام جب داخل ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے جیسے ان المسلمین اب المسلمات الم وین الم ونات القانطین الخان وسا دقین السادقات الخاش عین الخاشین الم تصدات الحافین فروج الحاقات اللہ قطیر وقت رن اسلام مسلمین کے اندر جو ہے پورے ایمان کے صفحات اسلام کے ایمان کے خانتین ہرے طبق یہاں بھی ایمان کے تمام صفات میں اس میں ہونا چاہیے امنون کا مانا وہ مومین جس میں کلی ایمان ہو جزی ایمان نہیں تصدیق بالجنان جنان باللسان اور عمل بال کامل ایمان مراد ہے پھر اس کے بعد ہے کلن کلن کی ضمیر کدھر لوٹے گی رسول اور رسول اور ایمان والے کی یعنی کل ہو رسولوں اور ایمان والوں میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لائے اس کے فرشتوں پر کتابوں پر اس کے رسولوں پر. اللہ پر فرشتوں پر دو کتابوں پر تین رسولوں پر چار جبکہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں جی، جی. ایمان بل اور ایمان بالقدر قدر کا یہاں تسکرہ نہیں ہے جی. اس لیے دوسری آیات میں اس کا بیان ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے سول بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھتر میں فرمایا ملاقن نلبر علی سلبیر وجوہ مقبل المشرق المغب الاکین نلبرب اللہ الْآخِرِ کتابی وَالْكِتَابِ یوم یوم آخرہ آ گیا اور تقدیر کا تذکرہ اللہ نے دوسری جگہ کیا وہ کل نقل نشین خلق نہ ہودر قدرنا ہو تقدیرہ وہ کل صغیر مستطف تو ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے تفسیر کا ایمان کے ارکان کر اللہ نے تذکرہ اللہ پر ایمان کیسے لائیں گے اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانا اللہ کی ذات پر. اللہ کی ذات عرش پر ہے اس کا علم ہر جگہ ہے نمبر ایک نمبر اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا نمبر صفات نمبر اللہ کی پر ایمان لانا ہے نا اللہ پر ایمان لانا ایمان باللہ کہیں صرف اللہ اور آخرت کا ذکر کیا گیا تو اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر ایمان لانا تو اگر صرف اللہ پر ایمان الانا مراد و ظاہر بھی ایمن کا نہیں ہونے کی جاتی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لانا فرشت پر ایمان لانا وہ اللہ پر ایمان لانے کے اللہ نے جن چیزوں حکم دیا جن پر ایمان لانے کا ان پر فرشتوں کو اللہ پر ایمان لانا ان کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان پر ایمان لانا اللہ کی چائے برائی پہ مل لفظ اللہ کا کیا معنی ہے تو ہو گیا وہ تو پہلے بتا چکا اور ملائکہ دی فرشتوں پر ملائکہ کا کس کی جمع ہے ملک کی جمع ہے ملک اصل میں الو سے الو کہتے ہیں رسال پیغام کو پہنچانے والے تو فرشتوں کو ملک کو ملک اس نے کہا کہ اللہ کے پیغام کو پر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس میں کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فائلون مائیو امرون لائے آسون اللہ وہ فائلون اللہ کی نا فرمانی نہیں کرتے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ دینا ان دور کے یہ سب جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں رات دن بیان کرتے ہیں تھکتے نہیں خافون اور فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے کے اوپر ہے یعنی اللہ, اللہ کی اللہ سب سے اوپر ہے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ مین خشیتیں ہی مشفقون وہ من خشیتیں فرشتے اللہ کے ڈر سے کاپتے ہیں اللہ کا السماء بحقی اور وما میں موضع عرب عصاب اللہ وفی ہمارا کلو تھا جب ہے تو اسد اللہ ترمی دیکھی حدیث حدیث حسن پورا آسمان چرچراتا ہے آسمان میں آواز اور پورے آسمان میں کوئی فور فنگرز ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو اور امام ال کثیر نے کافی روایتیں نقل کی اس میں حسن تمام روایتوں سے تقید پر پہنچتی ہے کہ اس سے فرشتے امام اللہ مقام معلوم وینفود ال... فرشتے سب بستہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں کچھ تصویر میں ہے کچھ رکوع میں کچھ سجود میں قیامت تک رکو سجود ہی میں رہیں گے اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہیں گے ہما آبیا ربنا ہما آبدنا حق کا عبادت ہی جیسی عبادت کرنی چاہیے اللہ ہم نے ویسی عبادت نہیں اللہ کے خبر اللہ کے لفظ اور خوف سے وہ کانپتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے پہ ہوش ہو جاتے ہیں زنجیر پہ جو آواز پیدا ہوتی ہے سخت پیدا ہوتی سب سے پہلے کو اللہ ہوش میں اللہ لاتا ہے تو دوسرے فرشتے, فرشتے, فرشتے قال فرتے تیرے رب نے کیا کہا تو کہتے قال الحق اللہ نے حق کہا وہ لالی الکبیر وہ بہت بڑا ہے بلند بالا اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر فرشتے عمل کرتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اجمالی ایمان بھی لانا ہے اجمالی ایمان لانے کا جن کے نام معلوم ہے ان پر ایمان لانا ہے ان کے ناموں پر ایمان لانا جن کے نام معلوم ہے نہیں ہے ان پر بھی مانا یعنی جن کے نام معلوم اس پہ تفصیلی مان لانا جیسے جبریل ہے میکائل ہے اسرافیل ہے ملکل موت ہے اسی طریقے سے منکر نکیر ہے اسی طرح کرامن کاتبین دبین اور ہاروت ماروت ہے الرعد جو کڑک بجلی کی آوازیں پیدا ہو رات ملکل یس ید ربل ید صحاب ملک جو ہے یعنی رات ایک فرشتے کا نام ہے جو لاٹھی مارتے ہیں کس پر بادل پر با. با. تو یہ سب ناموں کے جو فرشتوں کا نام نہیں ہے نمبر ایک نمبر تو ان کے صفات پر ایمان لگا. ان کے صفات کیا ہیں کھاتے نہیں پیتے نہیں رات میں تصویر بیان کرتے ہیں اور ان کے اعمال پر جن کے جو امال دیے ہیں ان پر ایمان لاد بالا پور جبال ہے فرشتوں کے رشتہ جنین ماں کے پیٹ میں بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو فرشتہ حکم لکھتا ہے وہ فرشتے اور کچھ فرشتے جو زمین میں گمتے پھرتے ہیں ذکر ازکار کے مجلسوں میں کچھ دائیں بائیں فرشتے ہیں شمال خالد دائیں بائیں اور کچھ فرشتے لوگ ماقبات اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کا حکم سے وہاں یا عالم و جنوب تیرے رب کے لشکر کو, کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا بیت معمور میں ایک دن میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی کون اندازہ لگا سکتا بحم قدوس رب الملائے کے دونوں فرشتوں کی غذا کیا ہے یہ تسبیح تحلی جو فر اس لیے اللہ کے عرش کے اٹھائے ارگی بیان کرتے ہیں ان کی غذا تصویر ہے یہ اللہ پر اور فرشتوں پر ایمان فرشتے جو ہے غیبی اور نورانی مخلوق ہیں غیبی اور نورانی مخلوق ہیں اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا وہ گناہ نہیں کرتے ہاں لیکن فرشتے افضل ہے انسان افضل ہیں فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں اس میں سلف کا اختلاف ہے لیکن امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس طرح امام تحابی نے لکھا ابن سے تشریح کی اور تحابی میں ہے یا تشرشر میں اور یاد نہیں ہے لیکن موجود ہے کہ اس امت کے نیک لوگ فرشتوں سے بھی افضل ہیں تو انبیاء تو میں دریا والا افضل ہیں کیوں اس لیے کہ احکام شریعہ کے مکلف ہیں اللہ نے فلاح ماحف جو رہا ہوا تپاہ اس اعتبار سے بھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیل لیتی یہ دلیل ہے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم اور آدم علیہ السلام کو فریشوں فضیل لیتی علم کے اعتبار سے بھی. اور اصل کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی اور اصل کے اعتبار سے بھی اللہ کے افضل تھے تبھی تو حکم دیا سجدہ کرنے رہا تھا لیکن جو نیک لوگ نہیں ہیں وہ فرشت افضل نہیں ہے جو کہتے ہیں فرشت افضل ہیں ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ مجتمع مجتمہ خوم نفی بئی کتاب اللہ تدار رسون بی نہ اللہ نزلت علی مسکین وغیرت حمر وحفتهم الملائی کا وزق رحم اللہ فیمن جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے اور دیتے ہیں آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں یا تو ڈائریکٹ کوئی درس یعنی تو مذاکرہ کرے قرآن کا تو اللہ کا اس وقت چار انعام ہوتا ہے پہلے نمبر پر اللہ ان کی طرف ان کے دنوں پر سکون نازل ہوتا ہے حشیت اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہے حفت ملمنائی کے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور زکرم اللہ فیمن آئندہ اور اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے کر انیفی ملا ان دکر تحفی ملا ان خیر امین یہ حدیث جس نے جماعت میں یاد کیا میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں ہماری جماعت کے مقام فرشتوں کی جماعت افضل ہے تو اس اعتبار نہیں فرشتہ افضل افضل دلیل اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے لیکن ابن ابا سرد اللہ علیہ وسلم کا قول یہی ہے کہ اس امت کے جو نیک اور سالح لوگ ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے یہ ہو سکتا ہے امین وجین فرشتے افضل ہو اور امین وجین انسان افضل ہو ایک اعتبار سے کہ ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ کے قریب ہیں ہونے والے جو فرشتے ہیں وہ انسانوں سے افضل ہیں اور جو اللہ کے نیک اور بندگی کرتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس میدان میں انسان افضل ہے من وجہ فرشتے افضل ہے من وجیم انسان افضل ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں میرے خیال سے اتنی معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تحفے دے کے ایک نماز کا اور سور بخرا کے آخری آیا تھا اور پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کہا کہ ایک خاص فرشتے کو نازل کیا گیا تھا ان دو آیاتوں کے نظر کے لیے تو کیا یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ آیا تھا نازل میں جس طرح ماحول ماحول زطا ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل بالکل بعد دو مرتبہ یعنی اس کی بشارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی معراج میں بھی اور فرشتہ بھی آیا تو کیونکہ فرشتہ جو آیا تو سورہ بقرہ کے آخری آیات کے ساتھ سور کی بھی فضیلت ہے لیکن میراج میں سورہ فاتحہ نہیں دی گئی اب اس میں یہ واقعہ مدینہ کا ہے یہ بشارت جو ہے یہ فض فاتحہ اور اس کا نزول تو پہلے ہو چکا تھا لیکن اس کی بشارت بعد میں آئی نہیں نہیں بشارت اس کی یہ صفت اس کی یہ صفت اس کی یہ صفت اس کی صورت تو پہلے نازی ہو چکی لیکن اس کی بشارت بعد میں ملی نمبر ایک نمبر دو سورہ فاتحہ کی جو آخری جو آیات ہیں یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ مدنی صورت ہے اور معراج کے اندر جو ہے اس کی بشارت گیا دی گئی یعنی معراج میں اس کی بشارت دی گئی لیکن نزول کب ہوا مدینے میں یہ کیسے تو بہرحال وہاں بشارت بھی نہیں یہاں پہ نزول ہوا بشارت آسمان میں دی گئی اور نزول کے وقت اس کی جو دوسری جو بشارتیں اس کی اس کی جو دوسرے صفات ہیں وہ نزول کے ساتھ جو ہے یعنی یہ بشارتیں زمین میں دی گئی دونوں دو مرتبہ دو مرتب دو مرتب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مکمل نازل کیا ہو دوبارہ فرشتے بھی نازل کیوں تمام احتمالات ہیں اس, اس کے بارے میں کوئی یعنی ایک بات نہیں کہی جا سکتی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ٹھیک ہے مبارک اللہ الله لا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك امن اليقين ما تهوي بنا مصائب الدنيا اللهم متنا باسمعنا وبصارنا وبقواتنا وجعلنا وارث منا وجعل ثارا على من ظلمنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللہ تج عالین دنیا اقبرہ اللہ تو سل تعلیم نبی صلی اللہ رسم صاحبہ کو مجلس کے آخری میں یہ دعا پڑھاتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈر و خوفہ فرما جو ہمارے درمیان و ہمارے گماہ گناہ کے درمیان حائل ہو جائے اپنی طاعت و بندگی کی توفیق دے جس کے ذریعے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے اتنا گہرا مضبوط یقین دے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائے کانوں سے فائدہ پہنچا آنکھوں سے فائدہ پہنچا جو طاقت دی اسے فائدہ پائے گا ہمارے اعضا اور جسم کے جتنے اعضا ہیں اس کو خیر کے کاموں میں لگا جائے اور لے اور ظالموں سے بدلہ لے اور ظالموں کے خلاف ہماری مدد کر دین میں مصیبت نہ دے دنیا کو مقصود زندگی نہ بنا نہیں اتحاد درجہ رغبت اور تمناؤں کا مرکسب دنیا ہو اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط ہر کے آخری میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر تو ہوگا یہ بھی پڑھنا ہے